اعظب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنظیر الكتاب من اللّہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل توب شدید القابظ لا اللہ اللہ المسور سور حام مومن یہاں سے حوامی میں سب شروع ہوتے ہیں وہ سات سورتیں جو ایک ہی ترتیب سے قرآن مجید میں بھی ہیں اور ایک ہی ترتیب سے وہ نازل ہوئی ہیں وہ سات صورتیں جو حامیم کے ساتھ شروع ہوتی ہیں ہم نے سورہ سبا کے آغاز میں پڑھا تھا کہ قرآن مجید یہ بعت اعتبار فہم چار حصوں پر مشتمل ہے اور ہر حصہ یہ تقریباً سات سوا سات یا ساڑھے سات پارے ان پر مشتمل ہے اور قرآن کا ہر حصہ یہ الحمد سے شروع ہوتا ہے سورہ اذاب کے آخر تک ہم قرآن مجید کے تین حصے پڑھ چکے ہیں سورہ سبا سے یہ قرآن کا چوتھا حصہ ہے اور پھر یہ چوتھا حصہ جو سورہ سبا سے شروع ہوتا ہے ہم نے سورہ صبا کے آغاز میں اس حصے کو بھی تقسیم کیا تھا بارہ ابواب میں یہ اکیاسی صورتیں بنتی ہیں یہاں تک ہم دو ابواب پڑھ چکے ہیں چھ صورتیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں باب اول میں تین صورتیں تھیں سورہ سبا سورہ فاطر سورہ یاسین سورہ سبا میں شفاعت قہریہ کی نفی تھی بال وجوہل نہ مالک ہیں نہ حصہ دار ہیں نہ اللہ کے معاون ہیں اور نہ ہی اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے اور ساتھ میں شورفائے اربا کا عجز بیان کیا گیا تھا انبیاء بادشاہ فرشتے جنات سورہ میں شفاعت قہریہ کی نفی تھی بالآدل تلاقلیہ سورہ یاسین میں اسی دعوے کی نفی کی گئی تھی دلیل نقلی کے ساتھ بالخصوص صاحب یاسین سے دوسرا باب یہ آیت یہ سورہ صافات سے شروع ہوتا ہے اور اس میں بھی تین صورتیں بیان کی گئی سورہ شفات میں شفاعت قہریہ کی نفی کی گئی بےعزل المستفین برگزیدہ مخلوق کی عاجزی بیان کی گئی سورہ سعد میں اسی مضمون پر ترقی کی گئی بل اب تلو بل بلکہ انہیں مصیبتوں کے ذریعے آزمایا گیا ہے سورہ زمر میں اسبات و توحید تھا بالعدل تلاقلیہ اور مشرقین کے شبہات کی تردید بالخصوص وہ شبہ یہ ہمارے وسیلے ہیں ہم انہیں پکارتے ہیں اور یہ ہماری فریاد یہ اللہ کے دربار میں پہنچاتے ہیں اور بار بار دعوے توحید یہ ذکر کیا گیا تھا یہاں پر یہاں سے یہ تیسرا باب ہے یہ قرآن مجید کے رب رابع کا جو چوتھا حصہ ہے قرآن کا اس کا تیسرا باب ہے اور اس میں یہ سات صورتیں ہیں حوامی میں سبع ان ساتوں صورتوں کا ایک ہی دعویٰ ہے اور وہ یہ ہے گزشتہ صورتوں میں یہ بیان کیا گیا جب یہ سب کے سب یہ برگزیدہ مخلوق یہ آجز ہے متصرف نہیں ہے اور یہ پکار کے لائق نہیں ہے تو اس صورت میں وہ اصل دعویٰ ذکر کیا جاتا ہے فد اللہ مخلثین اللہ الدین تو پھر یہ پکارو صرف اللہ ہی کو پکارو اور یہ پکار یہ خالص اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے بغیر کسی اور کے لیے نہ ہو سورہ مومن میں حامی مومن میں یہ دعویٰ یہ بار بار ذکر کیا جاتا ہے یہ تین آیتوں میں یہ دعویٰ توحید بیان کیا گیا ہے کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور پھر حام سجدہ سے احقاف تک یہ چھ سورتیں ان میں شبہات کی نفی کی گئی ہے جو اس دعوے پر وارد ہوتے ہیں مشرقین جو اس دعوے پر شبہات وارد کرتے ہیں تو ان شبہات کے جوابات دیے گئے ہیں گیارہ شبہات ہیں ان چھ صورتوں میں چار شبہات سورہ حامی سجدہ میں تین شبہات سورہ شورہ میں اور زخرف دخان جاسیہ احقاف ان چار صورتوں میں ہر ایک صورت میں ایک ایک مرکزی شبہ ان کا ذکر کیا گیا ہے تو حوامی میں سبا سے یہ پہلی سورت ہے سورہ حامی مومن جسے سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے مومن اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت موسا علیہ السلام پر ان کی تائید کے لیے فرعنیوں میں سے ہی ایک رجل مومن وہ ان کی تائید کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور غافر اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس صورت کے آغاز میں توبے کی ترغیب دی گئی ہے غافر ضم وہ اللہ گناہوں کو بخشنے والا قابل التوب توبہ کو قبول کرنے والا رجوع کرو اللہ کی جانب بعض فضائل اس صورت کے وہ بعد میں ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے ہر صورت کے آغاز میں جو امور خمسہ وہ پانچ اہم باتیں جو ہم بیان کرتے ہیں تو وہ اس سب سے پہلی بات یہ صورت مکی صورت ہے نظولن ساٹھ نمبر سورہ ظمر کے بعد اور قرآن مجید کی ترتیب میں یہ چالیسویں نمبر پہ ہے سورہ ظمر کے بعد گویا کہ یہ جو سات سورت یہ آٹھ سورتیں ہیں سورہ زمر سمیت یہ تو یہ قرآن مجید میں جس ترتیب میں ہے سورہ زمر یہ ترتیب میں انتالیسویں نمبر پہ تھی جب کہ نزول میں یہ انسٹھ نمبر پہ تھی یہ سورت تو یہاں پہ یہ نظول میں ساٹھ نمبر پہ ہے جب کہ قرآن کی ترتیب میں یہ چالیسویں نمبر پہ ہے کچھ دنوں پہلے ہم نے اپنے گروپ میں تدبر قرآن کے گروپ میں میں نے ایک تحریر لکھی تھی وہ تحریر اس حوالے سے تھی کہ قرآن کی قرآن مجید کی صورتوں کے یہ نمبر اور قرآن مجید کی آیات کے یہ نمبر یہ کیسے یاد کیے جائیں تو میں نے اس میں بطور نمونہ کے چند باتیں یہ ذکر کی تھیں کہ انی چیزوں کی پریکٹس کی جائے یہ مشق کی بات ہے جب انسان ان چیزوں کی مشق کرتا ہے تو پھر یاد ہوتی ہے تو میں نے ان میں سورہ زمر اور یہ حوامی میں سبعہ ان کا حوالہ بھی دیا تھا کہ مثلا اگر آپ کو صرف سورہ حامی مومن جی اس کا ترتیب نزولی اور آسان بھی ہے ترتیب نزولی ساٹھ ہے اور ترتیب مصحفی یعنی قرآن کی ترتیب میں یہ چالیسویں نمبر پہ ہے تو اگر آپ کو صرف یہ ایک نمبر یہ یاد ہو جائے تو کم از کم ان سات صورتوں کی جو ترتیب ہے وہ بھی آپ کو ان کے ارقام ان کے نمبرز بھی یاد ہوں گے جب کہ ترتیب نزولی وہ بھی یاد ہوگی بعض صورتوں کی ترتیب نزولی وہ تو بڑے واضح ہیں مثلاً سور عالق پہلے نمبر پہ نازل ہوئی ہے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو فاتحہ کے آغاز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یہ پانچویں نمبر پہ نازل ہونے والی صورت ہے تو سورہ فاتحہ سے پہلے ہم چار صورتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو سور عالق سورہ قلم سورہ مزمل چوتھے نمبر پہ سورہ مدثر اور پانچویں نمبر پہ سورت الفاتحہ تو ان کا یاد رکھنا یہ آسان ہے اسی طرح ایک سو چودہ نمبر پہ جو سورت ہے وہ سورہ نصر ہے راجا انصر اللہ ولفت تو یہ بھی آسان ہے اسی طرح سورہ بقرہ ہم جب اسے بیان کرتے ہیں تو چونکہ قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب میں وہ پہلی مدنی صورت ہے تو اسے بھی یاد رکھنا یہ آسان ہے اور قرآن مجید کی جو آخری صورتیں ہیں سورہ نصر یہ آسان ہے سورہ توبہ یہ 113 نمبر پہ ہے اور سورہ معدہ جس میں علیم اکمل تو لکم دین اکم واتمم تو یہ 112 نمبر پہ ہے تو بہت ساری ایسی صورتیں یہ بندے کو یاد ہو جاتی ہیں ان کی ترتیب نزولی وہ بھی یاد ہو جاتی ہے اور جو ترتیب مصحفی ہے تو وہ بھی یاد ہو جاتی ہے یا اسی طرح بعض صورتوں کی جو ترتیب ہے قرآن میں تو انہیں بھی بندہ یاد کر سکتا ہے مثلاً سورہ نسا یہ ابتدائی صورتیں یہ ہر کسی کو یاد ہوتی ہیں بڑی بدقسمتی ہے کہ آج مسلمانوں کو وہ جو صورتوں کے نام ہیں ابتدائی وہ بھی یاد نہیں ہیں اور وہ بھی معلوم نہیں ہیں لیکن جن کا تھوڑا بہت تعلق ہے قرآن کے ساتھ تو مثلاً پہلے نمبر پہ فاتحہ پھر البقرہ پھر آل عمران چوتھے نمبر پہ انسا ہے کہ اب یہاں پہ یہ جو نام ہے اور یہ جو نمبرز ہیں تو یہ ہمیں یاد ہوتے ہیں پھر اسی طرح ہمیں یہ پتا ہے کہ قرآن کا نصف یہ کہاں پہ ہے تو مثلا نصف قرآن مجید کا یہ جیسے ہم جب بچے ہوتے تھے تو اس میں ولی تلطف ہمیں یاد ہوتا ہے کہ یہ قرآن کا یہ نصف ہے تو قرآن کا نصف یہ اگر ہم سورہ کہف سے یہ کاؤنٹ کر لیں تو سورہ کہف سے اس کے بعد سورہ کہف کے بعد کیونکہ یہ لفظ جو ہے تو یہ سورہ کہف میں آتا ہے سورہ کہف کے بعد چار صورتیں ہیں چوتے نمبر پہ جو سورت ہے وہ سورہ حج ہے اور وہ بائیسویں نمبر پہ ہے بائیسویں نمبر پہ وہ کیسے سورہ کہف کے بعد سورہ مریم توحا انبیاء اور سورہ حج یہ قرآن مجید میں دو سورتیں ہیں جو یا الناس کے ساتھ شروع ہوئی ہیں تو جو پہلی سورت ہے سورہ نساء وہ قرآن کے نصف اول میں چوتھے نمبر پہ ہے اور جو دوسری صورت ہے سورہ حج یہ قرآن کے نصف ثانی کی چوتھی صورت ہے یعنی سورہ کہف کے بعد اگر ان صورتوں کو کاؤنٹ کیا جائے تو یہ سورہ حج یہ چوتھی صورت یہ بنتی ہے اور اس کا نمبر ہے بائیس اور میں نے اپنے آپ کو یاد کرانے کے لیے سورہ حج کا نمبر ہے بائیس تو بائیس میں دو مرتبہ دو دو ہے تو دو جمع دو از اکول چار تو پہلے سورہ نصاب وہ چوتھی صورت اور یہ بائیسویں نمبر پہ تو یہ اس انداز سے اسی طرح قرآن کی بہت سی آیات پھر صورتوں کی آیات مثلا روزانہ ہم پڑھتے ہیں سورہ تبارک الزی ہر رات کو اسی طرح سورہ الف لامیم السجدہ یہ اللہ کے پیغمبر کا ہر رات کا معمول تھا اب ان دونوں صورتوں کی آیات کو اگر دیکھا جائے تو یہ تیس تیس آیات ہیں یہ قرآن مجید میں انسان اگر تھوڑی بہت تدبر بھی کرتا ہے تو یہ ہر کسی کے ذوق کی بات ہے کہ وہ قرآن کو یاد کرنے کے لیے وہ کتنے کتنی کوشش کرتا ہے اور وہ اس کے لیے کیا کتنی محنت کرتا ہے تو بہت ساری صورتیں بہت ساری آیات وہ اس انداز میں وہ یاد ہو جاتی ہیں تو سورہ حامی مومن یہ مکی صورت ہے نظولن ساٹھ نمبر پہ سورہ زمر کے بعد اور قرآن مجید کی ترتیب میں ترتیب مصحفی میں یہ چالیسویں نمبر پہ ہے سورہ زمر کے بعد ربط اس صورت کا ماقبل صورت کے ساتھ بہت سارے وجوہات پہ ہے گزشتہ صورتوں میں شفاعت قہریہ کی نفی کی گئی کہ اللہ سے کوئی بزور کسی کو چھڑا نہیں سکتا یہ گزشتہ چھ صورتوں کا خلاصہ تھا اسی طرح پیغمبروں کی آجزی وہ بیان کی گئی فرشتوں کی اور ان پر آئے امتحانات سورہ زمر میں اس دعوے پر دلائل اقلیہ بھی ذکر کیے گئے اس بات و توحید پر تو اس صورت میں آیت نمبر چودہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ حاجتوں میں پھر اللہ ہی کو پکارو جب یہ آجز ہے اور شفاعت نہیں کر سکتے اللہ کی اجازت کے بغیر تو چاہیے یہ کہ پکارو صرف اسی ذات کو حاجتوں میں کہ جو پکار کے لائق ہے فد اللہ مخلسین اللہ الدین تو اس صورت کو ماقبل صورتوں پر تفریح کیا گیا یعنی یہ بطور نتیجہ کے ذکر کیا گیا یا دوسرا ربط گزشتہ صورت میں شرک اعتقادی کی جو ایک قسم تھی شرک فی العبادہ تو اس کی بھرپور تردید کی گئی جگہ جگہ آپ لوگوں نے پڑھا فا اب مخل صلی الدین آیت نمبر دو سے یہ دعو بار بار ذکر کیا گیا بل اللہ شاکرین صرف اللہ کی بندگی کرو اور خالص اسی کے لیے بندگی کرنے والے تو اس صورت میں جو تمام شرکوں کا جامع تھا اور تمام شرکوں کی جو جڑ تھی شرک دعا تو اس صورت میں نفی کی جا رہی ہے شرک دعا کی وہ جو سورہ فاتحہ کا مضمون ہے ایاک کا نعبد و ایاک کا نستعین تاکہ وہ مضمون وہ کامل ہو سکے تو گزشتہ صورت میں شرک فی العبادہ کی نفی کی گئی تھی اس صورت میں شرک دعا کی نفی ہے فد اللہ مخلصین لہ الدین یا گزشتہ صورت میں ترغیب القرآن ابتدا میں دیا گیا تھا تو یہاں پہ اس صورت میں بھی ابتدا میں ترغیب القرآن یا گزشتہ صورت میں یہ آخر میں کہا گیا جو آخری جملہ تھا وہ یہ تھا وقیل الحمد للہ رب العالمین وکیل الحمد للہ رب العالمی تو اس صورت کا آغاز تنزیر الکتابی من اللہ العزیز العلیم یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے سورہ کہف میں حمد اور اللہ کی کتاب کو نازل کرنا ان دونوں چیزوں کو ملایا گیا تھا وہاں پہ کہا تھا الحمد للہ اللذی انزل اللہ آبد الکتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ وجا حمد اس ذات کے لیے ہے کہ جس نے کتاب نازل کی ہے تو گزشتہ سورت کا آخری جملہ کہ حمد صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے تو اس سورت کا آغاز کیا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم یعنی حمد کے لائق وہ ذات ہے کہ جس نے قرآن بھیجا ہے وہی جو کہف میں دونوں کو ملایا گیا تھا یا گزشتہ صورت میں یا آخر میں کہا گیا وہ ترل ملا اکتحافی تو اس صورت میں اسی مضمون پر زیادت ہے کہ وہ جو فرشتے ہیں عرش کے ارد گرد گھیرے ہوئے آرش کو اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں تو آیت نمبر سات میں سورہ حامی مومن میں یہ جی ان کے مزید کام بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے لیے استغفار طلب کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے وہ بخش کی دعا کرتے ہیں وہ فرشتے جو عرش کے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں اور اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں حمد بیان کرتے ہیں تو وہ ایمان والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں اور صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ان کے گھر والوں کے لیے اور ان سے جڑے لوگوں کے لیے بھی یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر چتیس میں کہا گیا ومل فما لہ منہاد جس پر اللہ گمراہی کی مہر لگا لے کوئی نہیں ہے اسے توفیق دینے والا اس صورت میں اس پر مثال بیان کی جاتی ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام نے رجل مومن نے بڑی محنت کی فرعون پہ لیکن فرعون کو وہ توفیق نہ دے سکے وجہ یہ کہ توفیق جس ذات کے ہاتھ میں ہے وہ پیغمبروں کے اور نیک لوگوں کے اختیار میں نہیں اس صورت پر اس میں مثال ذکر کی جاتی ہے یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر سینتیس میں کہا گیا علیہ صلی اللہ و بعزام کیا اللہ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے کیوں نہیں اس صورت میں اس پر مثالیں ذکر کی گئی ہے اور گزشتہ قوموں کی ہلاکتوں کا بیان ہے قوم نو قوم عاد تو اللہ عزیز ہے انتقام ہے اور بالخصوص حضرت اور بالخصوص فرعونیوں کی ہلاکت کا بیان ہے اور اسی طرح حق پرستوں کی نجات کا بیان حضرت موسا اور رجل مومن ان کو نجات دی گئی مکذبین کو ہلاک کیا گیا فرونیوں کو ہلاک کیا گیا اور دیگر قوموں کی ہلاکت کا بیان اور حق پرستوں کی نجات کا بیان کیونکہ اللہ عزیز ہے غالب ہے ز انتقام اور بدلہ لینے والا ہے یا گزشتہ صورت میں منکرین حق کی تکزیب بار بار بیان کی گئی کہ منکرین وہ حق کو جٹلاتے ہیں اس صورت میں منکرین کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ صرف جٹلانے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ وہ حق میں جگڑتے ہیں اسی لیے آپ اس صورت میں جدال کا لفظ یہ بار بار دیکھیں گے صرف جٹھلاتے نہیں بلکہ جگڑتے بھی ہیں اور حق پرستوں کے ساتھ اور حق میں جگڑتے ہیں یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر 53 میں کہا گیا لاتک من رحمت اللہ ان اللہ یکنوب جمی کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو کیونکہ اللہ سارے گناہوں کو بخشتا ہے اس صورت کے آغاز میں آیت نمبر دو میں اللہ کی صفات ذکر کی گئی ہیں کہ سارے گناہوں کو بخشتا ہے اور اللہ کی رحمت سے نا امید اس لیے نہ ہو کہ وہ غافر رمب ہے گناہوں کو بخشنے والا ہے قابل توب وہ توبہ قبول کرنے والا ہے غد اور رحمت کرنے والا اللہ کی یہ صفات یہ ذکر کی گئی ہیں یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر پینتالیس میں ذکر کیا گیا مشرقین پر جب اللہ کی توحید بیان کی جائے تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں عشما عزت قلوب الدین علیہ بالآخرہ تو اس صورت میں وہ ان کے دنیا کا حال تھا اس صورت میں مشرقین کا یہ جی آخرت میں حال ذکر کیا جاتا ہے کہ مشرق سے یہی کہا جائے گا آخرت میں کہ تم پر دنیا میں اللہ کی توحید بہت بری لگتی تھی تو اس کا یہی جرم اسے آخرت میں یاد دلایا جائے گا اور کہا جائے گا ذالکم آیت نمبر بارہ میں سورہ حامی مومن ذالکم بے انہ ایزاد کفر تم جب اللہ کو اکیلے پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے وَإن يشرك تؤمنو اور اگر اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا تو تم ایمان لاتے تھے مانتے تھے بڑے خوش ہوتے تھے یہی چیز یہی اس کا جرم یہ اسے آخرت میں یاد دلایا جائے گا یا گزشتہ صورت میں قہریہ کی نفی کی گئی اور یہ کہا گیا قل اللہ شفات و کہ خاص اللہ ہی کے لیے اختیار ہے چھڑانے کا سب کا سب 43-44 میں اس صورت میں بروز قیامت قیامت کی جو ملکیت ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ثابت کی جا رہی ہے آیت نمبر 16 میں اعلان ہوگا لمن ملک اليوم کہ آج کے دن کس کی بادشاہی ہے کوئی اپنی زبان کو حرکت نہیں دے سکے گا دوبارہ اعلان ہوگا لاہ القہار صرف اللہ ہی کے لیے اختیار ہے کہ جو سب پر غالب ہے یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر اکہتر میں منکرین کا جہنم کے داروغہ کے ساتھ وہ مکالمہ وہ ذکر کیا گیا کہ ان کا مکالمہ جہنم کے داروغے اور چوکیدار ان سے پوچھیں گے اس صورت میں اسی مضمون پر مزید تفصیل اور وضاحت ہے اور جہنم کے داروغہ کے ساتھ جہنمیوں کی جو باتیں ہیں تو وہ آیت نمبر 49 اور 50 میں یہی مضمون وہ زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے یہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں امید ہے کہ دس تو کم از کم مکمل ہو چکی ہوں گی امتیازات سورت ممتاز ہے فرشتوں کے استغفار طلب کرنے پر ایمان والوں کے لیے اور ایمان والوں سے جڑے لوگ یعنی ان کی اولاد ان کے اہل عیال ان کے لیے بھی استغفار طلب کرتے ہیں سورت ممتاز ہے ایک عجیب انداز پر ترغیب لقرآن اور ترغیب فی تبلیغ اور تبلیغ کا طریقہ اس سورت میں بڑے عجیب انداز میں بیان کیا گیا ہے یا سورت ممتاز ہے رجول مومن کے بیان پر اس لیے سورت کا نام بھی حامی مومن ہے وہی حضرت موسا علیہ السلام پر ایمان لانے والا اور یہ واقعہ آیت 28 سے شروع ہوتا ہے صورت ممتاز ہے فرعون اور فرعونیوں پر عذاب قبر کے بیان میں یہاں پر اس صورت میں ان پر عذاب قبر کا تذکرہ بالخصوص کیا گیا ہے حالانکہ قرآن میں حضرت موسا علیہ السلام کا یہ واقعہ یہ قریباً ایک سو بیس مرتبہ سے زیادہ ہے اور ہر جگہ پہ فرعون اور ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے لیکن کہیں پہ بھی آزاب قبر کا بیان نہیں ہے اس صورت میں آیت نمبر چیالیس میں اناریہ گدو آشیا یہ اس صورت میں ہے یا صورت ممتاز ہے صورت ممتاز ہے ان علماء کے تکبر کرنے پر کہ جو اپنے علم کی وجہ سے وہ تکبر کرتے ہیں آیت نمبر تریاسی میں علماء کا وہ استقبار تکبر کرنا وہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جو اپنے علم کے بلبوتے پر تکبر کرتے ہیں مقصد الصورا سورت کا دعوی حوامی میں سبا انساروں کا ایک ہی دعوی ہے اور وہ ہے شرک فی دعا کی نفی شرک ف دعا کی نفی یہ دعویٰ ہم اس سے پہلے دو سورتوں کا ذکر کر چکے ہیں سورہ رات کا بھی یہ دعویٰ تھا اور سورہ انبیاء کا بھی یہ دعویٰ تھا لیکن اور یہاں پہ بھی ان سورتوں کا بھی یہی دعویٰ اور مقصد ہے لیکن ہر جگہ فرق ہے سورہ رات میں اسی دعوے کی نفی کی گئی تھی شرک دعا کی نفی کی گئی تھی بل ادل اسی لیے وہاں پہ سورت کے آغاز میں تیرہ آیات تک وہ قسم قسم کے دلائل ذکر کیے گئے تھے عالم بک الش انہو اللہ خالق لک الش انہو اللہ حافظ لک الش انہ اور پھر آیت نمبر چودہ میں دعوی توحید شرف دعا اس کی نفی کی گئی تھی اس کا رد کیا گیا تھا کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے تو شرف دعا کی نفی کی گئی تھی بل ادلیا سورہ انبیاء میں یہی دعویٰ یہ ثابت کیا گیا تھا لیکن بل ادل نقلی دلائل کے ساتھ پیغمبروں کی احوال اور ان کی عاجزی ذکر کی گئی تھی کہ پیغمبر اپنی حاجتوں میں مصیبتوں میں صرف اللہ ہی کو انہوں نے پکارا ہے یہاں پر شرک فی دعا کی نفی ہے حوامی میں سبا میں لیکن بدفع دفع عش شبہات الواردا الحاد الحد دعوا جو شبہات اس دعوے پر وارد ہوتے ہیں انہی وارد شبہات کی تردید کی گئی ہے اور ان شبہات کا جواب دیا گیا ہے یہ بھی قرآن کا ایک انداز ہے کہ قرآن ایک دعوے کو کبھی عقلی دلائل کے ساتھ کبھی نقلی دلائل کے ساتھ اور کبھی موترزین کے اعتراضات اور شبہات کا جواب دے کر قرآن ایک دعوی ثابت کرتا ہے سورہ بقرہ سے یہ مضمون اسی انداز میں ہم بیان کرتے چلے آئے ہیں یہ دعوی اس صورت میں تین جگہوں پہ ذکر کیا گیا ہے یہ پہلی مرتبہ یہ دعویٰ آیت نمبر چودہ میں اور تینوں جگہ پہ یہ بطور امر پہلی مرتبہ آیت نمبر چودہ میں فد اللہ مخلصین له الدین پس پکارو اللہ کو اس حال میں کہ خالص کرنے والے اللہ کے لیے اپنے پکار کو ولو کرے حل کافرون یہ اگرچہ کافروں کو یہ بات بری لگے صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے دوسری مرتبہ یہ دعویٰ آیت نمبر ساٹھ میں وکال رب اور کہا ہے تمہارے رب نے ادرونی صرف مجھ ہی کو پکارو استجب لکم میں تمہاری فریاد قبول کروں گا قال رب کو مدعونی استجب لکم تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ صرف مجھ ہی کو پکارو اور میں تمہاری فریاد قبول کروں گا اور تیسری مرتبہ آیت نمبر 65 میں ہو مخلص فد مخلصین لہدین صرف اسی ذات کو پکارو اس حال میں کہ خالص کرنے والے اللہ کے لیے اپنے پکار کو صرف اسی کو حاجتوں میں پکارنا ہے یہ تین آیات میں تو یہ دعویٰ یہ بطور دعویٰ توحید کے بیان کیا گیا ہے چودہ ساٹھ اور پینسٹھ میں جب کہ آپ اگر اس صورت میں یہ مضمون دیکھیں تو یہ مضمون کہ قریباً بہت ساری آیات میں یہ مضمون یہ ذکر کیا گیا ہے مثلاً آیت نمبر بارہ میں کہ منکرین توحید سے کہا جائے گا ذالکم ساتھ ساتھ میں یہ دیکھتے جائیں رالکم بن ہوں ایزاد کفر تم بروز قیامت انہیں کہا جائے گا کہ تمہیں یہ جہنم تم لوگ اس لیے چلے آئے جب دنیا میں صرف اللہ کو اکیلے پکارا جاتا تھا تم انکار کرتے تھے اور اگر اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹہرایا جاتا تھا تو تم مانتے تھے بڑے خوش ہوتے تھے رایت نمبر بیس دیکھ لیں واللہ بالحق والذین ولدین من ہی لا یکون بشئی اور وہ لوگ کہ جو پکارتے ہیں غیروں کو اللہ کے بغیر وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے نہ تمہیں بچہ دے سکتے ہیں نہ تمہارے مال میں برکت ڈال سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں اسی طرح آیت نمبر چھبیس میں وکال فراون فراون نے کہا درونی چھوڑو مجھے اقتل کہ میں اقتل الموسا کہ میں موسا کو قتل کروں ولید ید اور اور یہ بڑا اپنے رب کو پکارتا ہے چاہیے کہ یہ اپنے رب کو پکارے پیغمبر ہر حال میں وہ اپنے رب کو ہی پکارتا ہے اور یہ اپنے رب کو پکارے یہ مجھے چھوڑتا ہے اور اپنے رب کا بار بار ذکر کرتا ہے چلو یہ اپنے رب کو پکارے اسی طرح آیت نمبر اٹھائیس میں وکال رجول عال فراؤنا یک تم ایمانا رجول مومن نے کہا فرعون کے خاندان میں سے کیا کہا اتختلون رجولن ربی اللہ کہ تم لوگ اس شخص کو قتل کر رہے ہو کہ جو صرف اس کا یہ جرم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ رب بی اللہ میرا رب اللہ ہے میں صرف اسی کو پکاروں گا کیا یہ اس کا جرم ہے کہ وہ صرف اللہ کو پکارتا ہے پھر اسی طرح آیت نمبر اکتالیس بیالیس تریالیس میں وَيَا قوم مالی ادر جاتی وہ تدرار تدری اکفرب اللہ تم لوگ مجھے پکارتے ہو بلاتے ہو لکف رب اللہ تاکہ میں اللہ کے اللہ کا انکار کروں اللہ کی توحید کا وہ عشر کبھی ہی مال سلیح لِي علم اور میں حصہ دار ٹہراؤں اس اللہ کے ساتھ انہیں کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے لاجر مع انما الہ ہی لئی سلہ داوتن فنیا ولا فل آخرا کہ ان کی فریاد نہ دنیا میں قبول ہو سکتی ہے اور نہ ہی آخرت میں اسی طرح آیت نمبر انچاس میں وکال الدین جہنمی جہنم کے داروغا سے کہیں گے ذرا اپنے رب کو پکارو یو خفانہ یوممن العذاب کہ عذاب کا ایک دن تو ہم سے ہلکا کر دے فرشتے کہیں گے آلو اولم تاط آیت نمبر پچاس میں اولم تاط کم تاتی کم پیغمبر نہیں آئے تھے کہیں گے بلا آلو فد تو اب اپنے آلیہ کو پکارو نا وما دعل کافی نل فی وہ جو راد میں آیت نمبر چودہ میں جو یہ جملہ ذکر کیا گیا تھا وہ یہاں پہ اس صورت میں بھی دہرایا گیا ہے دُعَاءُ الْكَافِرِينَ اللہ فی دلال اور کافروں کی وہ فریاد وہ پکار وہ نہیں ہے مگر گمراہی میں لیکن وہاں پہ دنیا کے بارے میں ذکر کیا تھا اور یہاں پہ آخرت کے متعلق ان کا یہ ان کی یہ پکار یہ ذکر کی گئی ہے پھر آیت نمبر ساٹھ دیکھ لیں وہ کال رب کم دعونی یہ ہم نے کہا بھی اور آیت نمبر پینسٹھ میں ہو لا الہ اللہ اللہ فدر مخلث اللہ الدینت نمبر 66 دیکھ لیں اور ان دونوں صورتوں کے دعوے کو ملایا گیا ہے کل کہہ دیجئے پیغمبر انہیں تو انآب اللہ تدر مندون مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں ان لوگوں کی ان علیہ کی کہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے بغیر میں ان کی بندگی نہیں کرتا اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ اس صورت میں بلکہ ان صورتوں میں جو جامع الاشراق ہے تو اس کی نفی اور اس کا رد کیا جا رہا ہے قرآن جب اس ایک شرک کو نفی کرتا ہے شرک دعا کو تو گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ تمام اشراق کی جڑ قرآن نے کاٹ دی شرق العلم یہ باب شرک ہے یعنی شرک میں داخل اس دروازے سے ہوا جاتا ہے لیکن شرک فی الدعا یہ جامع ال ہے یہ تمام اشراک کو جمع کرنے والا ہے اسی لیے قرآن جب اس ایک شرک کو نفی کرتا ہے تو گویا کہ تمام شرکوں کی جڑ کاٹ دی یہی وجہ ہے کہ قرآن میں مستقل صورتیں اسی دعوے پر ہیں النی نو ہی تو انآب الدین تد مند اللہ کہہ دیجئے پیغمبر مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں ان کی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے بغیر فرایت نمبر 73-74 دیکھ لیں تم اللہ اور پھر ان مشرقین سے کہا جائے گا اے نماکن تم تشریکون کہاں ہیں تمہارے وہ آلیہ جنہیں تم اللہ کے ساتھ سدار ٹہراتے تھے مندون اللہ اللہ کے بغیر تو کہیں گے عنا گم گئے ہم سے کہاں ہے وہ نہیں ہے بلم بل نق المن قبل شع بلکہ ہم اس سے پہلے صرف یہ اللہ کو نہیں پکارتے تھے اکیلے نہیں پکارتے تھے قدالک ایو دل اللہ کافرین اور سورت کی آخری آیات میں فلم مارا او باسنا آیت نمبر چوراسی فلم مارا او باسنا جب ہمارے عذاب کو دیکھیں گے قالو تو پھر یہ اقرار کریں گے آمن بل وحدا ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اکیلے یہ آج اللہ کو صرف اکیلے ہم ایمان لاتے ہیں اور یہ اقرار ہم کرتے ہیں کہ وہی پکار کے لائق ہے وہ کفر بما کن نہ مشرقین اور ہم شرک کا انکار کرتے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے فلم یقین فاحم ایمان لم مارا او پھر یہ ایمان ان کو ان کو کیا فائدہ دے گا جب ہمارے عذاب کو دیکھیں گے یہ لوگ تو پھر اس دن اعتراف کریں گے اور جنتی جنت میں اعتراف کریں گے سور میں آتا ہے وحک بلبادم آلہ بادی یسا الباً آیت نمبر 23 ہے وحک بل بادم آلہ بادی یتسا الون قالو ان نہ کننا قبل فی اہل نہ مشفقین فَمَنَّ اللہ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ جنتی یہ آپس میں جنت میں گپ ل... کر رہے ہوں گے اور جنت میں آنے کا سبب وہ بتائیں گے وجہ کیا تھی ان نہ کنہ من قبل ندعو ہم دنیا میں صرف اللہ کو پکارتے تھے جب ساری مخلوق غیروں کو پکارتی تھی کوئی کہتا تھا یا رسول اللہ مدد کوئی کہتا تھا یا علی مدد کوئی کہتا تھا یا حسین مدد کوئی کہتا تھا یا حسن مدد کوئی کہتا تھا یا پیر بابا مدد ہم کہتے تھے یا اللہ مدد جب دنیا والے وہ غیروں کو پکارتے تھے اور ہم ایک اللہ کو پکارتے تھے آج جنت میں اسی عقیدے کی وجہ سے ہم آئے تو سورہ زمر میں سورہ حامی مومن میں شرک فی دعا کی نفی ہے اور یہ دعویٰ یہ تین آیات میں یہ ذکر کیا گیا ہے اور پوری سورت اسی دعوے کے گرد یہ گھومتی ہے سورت میں دلائل نقلیہ یہ بھی ذکر کیے گئے ہیں عقلی دلائل بھی ذکر کیے گئے ہیں اور دلائل وحیا یہ بھی ذکر کیے گئے ہیں جا بجا تو سورت کا مقصد شرک دعا کی نفی ہے جی اس سورت کے فضائل میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور ان کا یہ قول فضائل القرآن میں ابو عبید قاسم ابن سلام نے ذکر کیا ہے قاسم ابن سلام دو سو چوبیس ہجری میں وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس ان علی کلش ان لبابن و لباب ہر چیز کا ایک مغز اور خلاصہ ہوتا ہے اور قرآن کا خلاصہ یہ حوامی ہیں حوامیم حوامی میں صبا ہیں اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے ابن کثیر نے یہاں پہ ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی مثال اور حوامی میں کی مثال ایسی ہے قرآن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص یہ اپنے اہل و عیال کی رہنے کے لیے ایک جگہ کی تلاش میں ہو اور وہ اچانک ایک ایسی وادی کو دیکھے کہ جو بڑی ہریالی ہو اس میں اور بڑے سرسبز و شاداب میدان ہو اس میں تو وہ یہ دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے کہ واقعی یہی جگہ یہ رہائش کے لیے بہتر جگہ ہے پھر جب وہ تھوڑا سا آگے مزید بڑھتا ہے تو اسے بڑے خوبصورت باغات وہ نظر آتے ہیں کہ ان باغات کو دیکھنے کے بعد وہ جو اس نے اس سے پہلے وہ ہریالی دیکھی تھی وہ اس کے مقابلے میں وہ اسے کم دکھائی دیتی ہے تو یہ بندہ بڑا تعجب کرتا ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی یہ ہریالی اور یہ جو سرسبزی ہے تو یہ پورے قرآن کی مثال ہے اور پھر آگے یہ جو بڑے ہرے بڑے باغات ہیں یہ جو بڑے ہرے بڑے باغات ہیں روزاتن دمساتن تو اس کی مثال یہ حوامی میں سب ہے یا آل حامیم بھی انہیں کہا جاتا ہے آل حامیم تو ان کی مثال یہ وہ بڑے خوبصورت باغات ہیں یہی وجہ ہے حوامی میں سب انہیں قرآن کا مغز نچوڑ اور خلاصہ یہ قرار دیا گیا ہے سورہ فاتحہ میں ہم نے ذکر کیا تھا ابن کثیر کے حوالے سے کہ الفاطحت سر القرآن سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ ہے اور وہ سر الفاتحتی اور فاتحہ کا نچوڑ اور خلاصہ ابود و نستا حوامی میں سبا میں یہی چیزیں ہیں اگر ساتھ میں سورہ بھی ملا لیا جائے کیونکہ ترتیب میں یہ تمام ایک ہی ترتیب میں ہیں تو وہی جو سورہ فاتحہ میں آیت نمبر چار کا جو مقام تھا ای کا نا ابد و اک نستا وہی دعویٰ انہیں صورتوں کا یہ بیان کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ ان صورتوں کو قرآن کا مغز نچوڑ اور خلاصہ یہ قرار دیا گیا ہے اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حوامیم یہ دیباج القرآن ہے دیباج یعنی قرآن مجید کی جیسے بعض کتابوں میں وہ دیباچہ ہوتا ہے دیباج اصل میں یہ وہ نرم ریشم کو کہتے ہیں یعنی یہ قرآن کی وہ نہایت ایک خوبصورت صورتیں ہیں اسی طرح یہ قرآن کا دیباچہ ہے دیباچہ کہ جس طرح کتابوں کے آغاز میں لکھا جاتا ہے کہ جس سے اس پورے کتاب کا جو خلاصہ ہے اور جو مرکزی مضمون ہے تو وہ سامنے آ جاتا ہے اس صورت کے فضائل میں دیگر بھی بعض روایات ہیں لیکن جی ان میں سے اکثر روایات وہ سندن یہ جی ثابت نہیں ہیں جی کہ اگرچہ مفسرین نے یہاں پہ انہیں یہ ذکر کیا ہے تو یہ قرآن مجید کی بڑی خوبصورت صورتیں ہیں اور ان کے بعد آنے والی جو صورتیں ہیں تو ان میں جی اس دعوے پر جو شبہات ہیں تو ان شبہات کے جوابات یہ دیے گئے ہیں انشاءاللہ اللہ کل درس کے آغاز میں ان ان شبہات کو جو گیارہ شبہات ہیں اس دعوے پر وارد ہونے والے آنے والی صورتوں میں تو ان شبہات کو انشاءاللہ اللہ کل والے درس میں ہم ذکر کر لیں گے تو صورت کا دعوی شرک فی دعا کی نفی اور یہ دعوی یہ تین آیات میں یہ ذکر کیا گیا ہے آیت نمبر چودہ میں فد اللہ مخلثین علین آیت ساٹھ میں وقال رب کم درونی استجبل وایت 65 میں هو الا ہو الحئی لا الف مخلثین الہ الدین واخیرہ ان الحمداللہ رب العالمین